یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتی ہیں اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر امان لاتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے اللہ انہی چھاپ لگا دیتا ہے کا فروہ کے دلوں پر